بس ایکولوجی کی میں کر رہا تھا اللہ تعالی نے انسان کو عجیب سی طاقت دی ہے انسان کی ذہنی طاقت جسم کے طاقت سے کئی گنا زیادہ ہے انسان ذہن میں اڑ سکتا ہے کہ نہیں اڑ سکتا ہے خیالوں میں اڑ سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن جسم سے نہیں کر سکتا تو انسان کی جو ذہنی نفسی طاقت ہے اور نفسیاتی طاقت ہے وہ بہت بلند ہے بہت عظیم ہے انسان کا نفس جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو پیدا کہ وہ ماحول کو اپنا لیتا ہے جو ماحول آپ اس نفس کو دیں گے وہی وہ ماحول اپنا لیتا ہے اب دس سال تک تقریبا جو لوگ وہاں پہ رہے اسلے میں جس نے کبھی پسٹل زندگی میں نہیں اٹھایا اس نے آر بی جی اٹھایا اور بڑے بڑا اسلا اٹھایا کلاسک وف تو ان کے لیے پسٹل کی مانند تھا پسٹل تو وہ اٹھاتے نہیں تھے ارے وہ کہتے بچوں کا کھلونا یہ سائیکولوجی ایسی تبدیل ہوئی کہ ان صبح آخلتی گولیوں کے آواز میں توپوں کی آواز میں اصل میں جب رات کو لوڑتے سونے کے لیے کچھ وقت ملتا تو گلہ کس کو لگاتے کلاچیوں کو گلے لگا کے سونے ہوتے تھے تو یہ صورت حال تھی اور کئی سال ایسے گزرے آہستہ آہستہ آہستہ, آہستہ, آہستہ ان کی سوچ تبدیل ہوئی اور تو اور بھی ہے میں بیان نہیں کیا کہ جو لوگ نکلے ہیں ان میں سے دو قسم کے لوگ تھے ایک تو سیدھے سادے لوگ تھے بعض ایسے لوگ بھی نکلے تھے پہلی جنگ میں جو اپنے حکمرانوں کو کافر سمجھتے تھے ہماری سوچ رکھنے والے اخان مسلمین اور جماعت اسلامی والے اس طریقے سے جو حکمان کو کافر سمجھتے ہیں اور ان کی ساری جد و جد اسی پہ لگتی ہے تو ایسے لوگ بھی تھے تو ایسے لوگ کو جب ایسی طاقت آئی اور اسلحہ کا انہوں نے بہترین طریقے سے وہاں پر ٹریننگ لی جب واپس آئے اپنے ملک میں پہلے تو وہ پسٹل نہیں اٹھا سکتے تھے اب وہ صرف چلا نہیں سکتے وہ چھوٹا موٹا اسلحہ بنا بھی سکتے ہیں اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک مثال ہمارے میں پاکستان میں تھا اس وقت ہمارے پڑوس میں سے ایک شخص گیا کے جہاد کے لیے ٹریننگ لے کے واپس بات ہوتی ہے جہاد پہ جا رہے ہیں جب آپ کو کوئی کہے جہاد پہ جا رہے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے لوٹ کے واپس آئے گا 90% ہوتا ہے کہ شہید ہو جائے گا 10 فیصد ہو سکتا ہے کہ واپس آ جائے یہاں پر الٹا ہے جاتے ہیں جہاد پہ ٹریننگ لے کے واپس آ جاتے ہیں 100 فیصد واپس آ جاتے ہیں اچھا برحال جب واپس آئے صرف ایک مہینہ لگایا یا بیس دن لگائے شاید اتنا اب پسٹل گھر میں اب وہ محلے کا جو ہے مشہور شخص بن گیا پسٹل ہاتھ میں بچے لڑتے آپس میں تو سب بھاگ کے آتا ہے لوگ ڈر جاتے ہیں ابھی ابھی ایک گولی مارے گئی ہے اور عجیب سی دہشت ہو گئی ورنہ یہ حقیقت ہے میرے بھائی دیکھیں انسان کی سیکول تبدیل ہو جاتی ہے آپ نے کبھی چڑے کا شکار نہیں کیا اور آپ انسان کو گولی مارتے ہیں سوچ ایک رہتی ہے کیا سوچنے کی بات ہے اس لیے دیکھیں جب تک آپ کو ایمان کی طاقت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کروں کی تربیت کیوں دی پہلے مکہ میں تکلیف کے باوجود بھی ابو جہل کو جنگ بدر میں تو مارا دو سال کے بعد ہجرت کے اسے ابو جہل کو اگر اٹھ کے بار دیتے دو چار صحابہ تو کیا مشکل تھی جہاں تو چھوٹ جاتی آل یاسر کو تو عذاب نہ ملتا لیکن یہ حکمتری تھی وجہ کیا تھی صرف حکمت اللہ تعالی کی علم یہ بھی تھی کہ ابھی دیر ہے ابھی صحابہ کرام کے دل جو ہے کیونکہ ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا ایمان مکمل ہونا ہے مکہ میں صرف توحید کی دعوت تھی کچھ نہیں تھا نماز روزہ حج زکوات کب, کب فرض ہوئی نماز جو فرض ہوئی وہ دو, دو وقت پڑھی جاتی دو رکعت پڑھی جاتی تھی پانچ وقت نمازیں یہ مدینے میں آ کے فرض ہوئی دس جہزہ میں یعنی حجر سے دو سال پہلے جو نماز فرض ہوئی پانچ نمازیں اسے پہلے دو دو پڑھتے تھے اور ہجرت سے دو سال پہلے پانچ نمازیں فرض ہوئیں مکہ میں لیکن پچھلے دس سال میں کیا تھا صرف توحید کی دعوت تھی وجہ کیا ہے توحید سے تربیت کی صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے دل میں بھر دیا اللہ تعالیٰ کی توحید کی روشنی اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے دل میں بھر گیا اب جب یہ دل اسلح اٹھائے گا کبھی ظلم کرے گا سوچنے کی بات ہے ہرگز نہیں اس لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام سے کبھی بھی ناجائز کسی کا قتل نہیں ہوا ناجائز کبھی بھی نہیں آپس میں کبھی ان کا اپس میں اختلاف ہوا اختلاف ہوا لیکن زمین کے لیے نہیں اقتدار کے لیے نہیں اجتہادی مسئلہ تھا اس میں آپس میں اختلاف ہوا لیکن جہاں پر حق تھا اس کی طرف حجور کر لیا کچھ بھی ہو جائے گردن کٹتی ہے کٹ جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے آگے ہے اور آج کی صورتحال یہ ہے اصل اٹھا لیا کیونکہ بیسک تعلیمات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر ابھی دل میں نہیں ہے آپ بچے کو پرائمری کلاس کے بعد مڈل میں کوئی سرجن اپنے بچے کو لے جائے اور اپریشن سکھانا شروع کر دے پانچ سال میں پیٹ تو کھول دے گا لیکن وہ ضرورت رکھتا ہے کہ اس کا علاج کر سکے پورا آپریشن کر سکے وہ خون نکلتے بھاگ جائے گا کیوں کیونکہ اس کی ابھی تربیت نہیں ہوئی پیٹ کھولا تو دور کی بات ہے اس نے ابھی پرائمری پاس کرنی ہے مڈل پاس کرنی ہے پھر اس نے کالج میں جانا ہے پھر یونیورسٹی میں جانا ہے ڈاکٹر بننا ہے پھر اسپیشلائزیشن کرنی ہے پھر اس نے پیڑ کھولنا ہے اگر پہلے سے آپ اس کو یہ دے دیں اور آپ یہ کہ میرے بیٹا بڑا سرجن بن گیا تو یہ دھوکا ہے کہ نہیں تو میرے بھائی ابھی امت میں وقت ہے ابھی سب سے پہلے تربیت کرو الحمد رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں مرجی ہیں مرجی ہیں یہ بک چکا ہے وہ فرماتے ہیں جو تم جہاد کی بات کرتے ہو جب بھاگتے دوڑتے تمہارا کرتا پھٹ جاتا ہے تو جس سوئی سے تم اس کو سیتے ہو اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے میڈین کون سا مسلمان ملک کی سوئی کو بناتا ہے جس کافر کے خلاف تم جنگ کر رہے اسے کافر سوئی کو بنایا ہے. تمہارے پاس تو یہ طاقت ہے کہ ایک سوئی بنا سکو تم اصل کی بات کرتے ہو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ اور اپنی امت کے لیے کوئی ایسا کام کر کے دکھاؤ اصل کی طاقت وہ بنا رہے. تم کیوں نہیں بنا سکتے ٹیکنالوجی مسلمان میں نہیں ہے نہیں ٹیکنالوجی مسلمان میں ان پڑھ ہے امیرکا میں جائیں سب سے بڑا کارڈیالوجسٹ مسلمان ہے لندن میں جائیں بڑے بڑے نیورو سرجن اور مسلمان ہیں پاکستانی جیسے ہیں وجہ کیا ہے اپنے ملکوں میں کچھ نہیں کر سکتے وہاں پر بڑے بڑے ڈاکٹر بن جاتے ہیں ہمت ہے جذبہ ہے سب کچھ ہے وسائل نہیں ہے مسائل بہت زیادہ ہیں اس طرف کوئی آنے کو چاہتا نہیں ہے ہر بندہ اپنی زندگی اپنی بجے سے گزار رہا ہے اور ہر بندہ مگن ہے خوش اپنی زندگی میں کسی کو امت کا کو کوئی خیال نہیں ہے اللہ تعالیٰ رحم کرے علامہ ربان فرماتے ہیں اس سے پہلے جس کے خلاف تم یہ کلاشوں کو اٹھا رہے ہو تم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ تم اپنا کپڑا خود سی ڈالو اپنی سوئی بنا کے تو سوئی سے شروع کرو آہستہ آہستہ اپنا اسلحہ بناؤ اور آہستہ آہستہ یہ طاقت حاصل کرو آہستہ آہستہ امت میں توحید اور سنت کا علم کیونکہ کامیابی کے دو سبب میں نے بیان کیے تھے ایک ایمان کی طاقت دوسری اصلے کی طاقت یہ دونوں مت میں ہونی چاہیے آج امت میں دونوں چیزیں نہیں ہیں واللہ دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے آج امت میں دونوں چیزیں نہیں ہیں نہ وہ ایمان کی طاقت ہے اور نہ وہ اصلے کی طاقت ہے صحابہ کرام جنگ جیتتے تھے اگرچہ اصلہ کم ہوتا لیکن ایک طاقت بنیادی طاقت موجود تھی اللہ تعالیٰ ان کو کمیں بتا فرماتا ہے آج ہمارے ہاتھ میں کیا ہے نہ ایمان کی طاقت ہے نہ اصل کی طاقت ہے